اچھا عدر سدانی والرون ان بعید سب سے پہلے آج کے لفظ دو لفظ استعمال ہونے قریب والا اور بعید والا قریب کے کیا ہیں بعید کے کیا معنی ہیں دونوں الفاظ کے معنی بتائیں گے آپ کو رول نمبر تین کس کونے میں جی رول نمبر کے کیا معنی ہیں اور بعید کے کیا معنی دونوں معنی بتائیں گے آپ کو رول نمبر جی اور بعید کے کیا معنی ہے یقیناً ہیں میرا خالصہ تو میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا نزدیک اور دور ٹھیک ہے قریب قریب یعنی قریب نزدیک اور بعید دور. دور بہت اچھا تو قریب ان اور بعید ان اس کے بعد جو مذکر جملے استعمال ہوتے ہیں ان میں استعمال کیا ہے قریب اور بعید کو پھر اس کے بعد اور اس کے بعد پھر کیا ہے اسی کو قریب اور باعید منس کے جملوں میں استعمال کیا ہے دیکھیے جی عدر سانی والر سبق نمبر بائیس قریب ان قریب قریب کے لیے بعید ان دور کے لیے انا قریب من نافذا انا قریب من نافذا ان کا کیا معنی ہے رول نمبر ساتھ رول نمبر سات ان نافذا کا کیا مانی ہے جی جلدی سے مم, مم. پتا نہیں کیوں پتا نہیں سوال تو یہ ہے مم. پتا کرنا چاہیے جی اچھا اچھا جی رول نمبر آٹھ کھڑکی ہے ماموزا چلیں ماموزا اچھی بات ہے پتا چل گیا تو انا قریب و منفذہ میں کھڑکی کے قریب ہوں انت بعید من النافذة. تم دور ہو بعید دور ہو من النافذہ کھڑکی سے ٹھیک ہے اب سوال و این انت یا خالد خالد تم کہاں ہو انا قریب ہو من الباب میں دروازے کے قریب ہوں این ضمیل و کا یا محمود ضمیل و کا, کا کیا معنی ہیں رول نمبر چھ زمیل و کا این ضمیل کا یا محمود ای ن زمیل کا یا محمود ضمیل کا کا کیا معنی ہوں گے رول نمبر چھ جی اب اپنی باری کا انتظار کیا کریں رول نمبر سات اور نمبر چھ سے پوچھا میں نے جی یہاں علی لام نہیں ہے ہم جماعت جماعتوں کا میرا خیال سے آپ سے اتنا آسان سلس پوچھ کر آپ کی توہین کر دیے اے نظاملو کا یا محمود آپ کے دوست کہاں ہیں آپ کے کلاس فیلو کہاں ہیں اے محمود ہوا قریب امن ال کرسی وہ کرسی کے قریب ہیں ٹھیک ہے وہ دلتا. کیا دلتا. ہیں دلتا. کرسی کے قریب ہیں ہاں جی پھر پوچھا ہے کہ اے انا؟ آنا میں کہاں ہوں سامنے والے سے پوچھ رہے میں کہاں ہوں انتا قریب انتقری تم کھڑکی کا قریب ہو اب یہ تو مزکر جملے اس کے بعد منس جملے استعمال ہو رہے ہیں قریبتن اور قریب تم الد لڑکی اپنی والدہ کے قریب ہے والدہ کے قریب ہے ٹھیک ہے قریب من الدتے والدہ کے قریب ہے وہ طالبہ تو باعد اور طالبہ استانی سے دور ہے معلمہ استانی سے دور ہے اینا انت یا فاطمہ فاطمہ تم کہاں ہو انا, قریب انا قریب تم من زینب. میں زینب کے قریب ہوں اچھا حل زینب قریب من المعلمہ کیا زینب استانی کے قریب ہے لا بل بلیا بعد من الملوم نہیں بلکہ وہ استانی سے دور ہے این زمیل تو کے آپ اے نہ زمیل کے آپ کی ہم کلاس فیلو کہاں ہیں زمیلتو کے ہی قریب تمن من کرسی وہ کرسی کے قریب ہیں آئندہ اور بینہ آئندہ کا کیا معنی ہے آئندہ کا, کا کیا معنی ہے کون بتائے گئی آئندہ کا کیا معنی ہے جی رول نمبر آٹھ جی رول نمبر آٹھ آئندہ کا کیا مانی ہے آٹھ آٹھ آٹھ, آٹھ، رول نمبر آٹھ دینا نہیں چاہتے جواب آپ یا آپ کو میری آواز نہیں آ رہی جی آپ سے اندہ کا اندہ کا کا معنی پوچھیں کیا معنی ہے آٹھ آپ لوگوں کو اپنے اپنے رول نمبر یاد ہیں تو پھر کیوں بار بار پوچھ رہے ہیں اندہ کا معنی پاس ٹھیک ہے جی رول نمبر آٹھ میں بتایا جزاک اللہ آئندہ کا معنی پاس تو بینہ کا کیا معنی ہے رول نمبر چودہ رول نمبر چودہ بینہ کا کیا معنی ہے بہینا درمیان زبردست جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا جی تو عندکمانا پاس بینکمانا درمیان انا قریب من الباب میں دروازے کے قریب ہوں انا عند الباب میں دروازے کے پاس ہوں انت قریب من النافذہ تم کھڑکی کے قریب ہو انت عند النافذہ تم کھڑکی کے پاس ہو محمود بین عابد و شاہد محمود عابد اور شاہد کے درمیان ہے فاطمت بین زینب و سعیدہ فاطمہ جو ہے وہ زینب اور سعیدہ کے درمیان ہے اب سوال و جواب ہو جائیں گے کیا جی کلاس کے بعد کیا ہونا ہے اللہ جی خیر فرمائے رول نمبر تین اپنے خیالوں میں سبق کی طرف توجہ دیں سوال و جواب اے نہ یا محمود محمود تم کہاں ہو انا بین عابد شاہد، میں شاہد اور عابد کے درمیان ہوں انت یا فاطمہ فاطمہ تم کہاں ہو انا میں کیا کرتے ہیں آپ لوگ سبق کی طرف توجہ دیں اے انت یا فاطمہ فاطمہ تم کہاں ہو انا بہ ن زینب و میں زینب اور سعیدہ کے درمیان ہوں اے نہخت کے آپ کی بہن کہاں ہیں اخت یٰ عین میری بہن امی کے پاس ہیں حل عیند ہََ کیا اس کے پاس گھڑی ہے نعام عیند جی ہاں اس کے پاس گھڑی ہے اے نہ سعید سعید تم اے سعید کہاں ہے سعید, فی الفصل سعید درسگاہ میں ہے کلاس میں ہے حل عند کتاب ان کیا اس کے پاس کتاب ہے نام آئندہ کتاب جی ہاں اس کے پاس کتاب ہے عربی میں ترجمہ کیجیے سب سے پہلا لفظ یہ خالد ہے وہ اپنی درسگاہ کے پاس ہے یہ خالد ہے وہ اپنی درسگاہ کے پاس ہے یہ پورے جملے کی عربی بنائیں گے آپ کے سامنے رول نمبر چھے یہ خالد ہے وہ اپنی درسگاہ کے پاس ہے یہ خالد ہے وہ اپنی درسگاہ کے پاس ہے جی کہاں چلے گے علی فلام اور تنوین کا جھگڑا ہاضا خالدن ہوا ٹھیک ہے چلے گا ہندا کے بعد فصل سے پہلے کیا کیا لکھا ہوا ہے ہوا اندل فصل یہ کیا ہوتا ہے خدا خالد یہ خالد ہے یہ تو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یہ خالد ہے وہ ٹھیک ہے ہوا اپنی درجگاہ کے پاس ہے ہوا آئندہ آنا چاہیے بالکل آنا چاہیے کیوں نہیں آنا چاہیے اس سبق کے مطابق تمرین کو حل کرنا ہے ہم. آنا چاہیے لیکن من نہیں ہاں میں اس کا جملہ بنا دیتا ہوں رول نمبر چھے دیکھئے گا حادہ خالد وہ اپنی درسگاہ کے پاس ہے ہوا ہوا عند فصلہی ہوا عند فصلہی وہ اپنی درسگاہ کے پاس ہے وہ کمانا ہوا پاس کا معنی اپنی در فصل فصل ہو جائے گی اور ہی ضمیر جو آئے گی اس کی طرف راجی ہو جائے گی تو اپنی در سگاں خالدن ہوا آئندہ فصلی ہی میرا گھر مدرسہ کے نزدیک ہے میرا گھر مدرسہ کے نزدیک ہے رول نمبر سات جی بالکل لقل اجازہ میرا گھر مدرسہ کے نزدیک ہے رول نمبر ساتھ رول نمبر ایک آپ اس کی عربی بنائیے میرا گھر مدرسہ کے نزدیک ہے کتب خانہ دفتر کے قریب ہے جی جی ٹھیک ہو گیا کتب خانہ رول نمبر ایک سے میں نے پوچھا کہ وہ بنائیں گے اس کی عربی کہ میرا گھر مدرسہ کے نزدیک ہے اور اس کے بعد والا جملہ ہے کتب خانہ دفتر کے قریب ہے کتب خانہ دفتر کے قریب ہے اس کی عربی بنا رہے ہیں رول نمبر آٹھ جی اتنی دیر لگاتے ہیں اللہ کے بندو تم لوگ کوئی بھی نہیں ہے رول نمبر ایک اور رول نمبر آٹھ دونوں نہیں ہیں چلیں میں تھوڑا پھر آرام کر لیتا ہوں آپ لوگ جواب دیں بے کا قریب ان مدرسۃن کیا لکھ دیا یہ میرا گھر مدرسہ کے نزدیک ہے بیتی قریب قریب مدرسہ کیا لکھا ہے اللہ کے بندو تم نے بئی تو کا قریب مدرسۃن یہ عربی لکھی ہے یا پشتو لکھی ہے یہ آپ بالکل موجود ہیں اتنی دیر سے جواب اور کیسا جواب قواعد کو توڑ موڑ کر بیے ذرا کوئی بات نہیں بیتی قریب قریب ودرس تھی بیتی قریب اچھا میں ان کا جواب دیکھ لوں ورنہ آپ لوگ اور میسج کر کے ان کو بھی لے جائیں گے اچھا المکتب قریب من الفتر ال دفتر کو کیا کہتے ہیں <laughs> المکتب و المکتبہ تو آئے گا ظاہر ہے کتب خانہ ہے مکتب و نہیں آئے گا المکتبہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں المکتبہ تو المکتبہ دفتر کے قریب ہے قریب من الدتر دفتر کے لیے عربی میں دفتر نہیں آتا دفتر کے لیے بھی مکتب کا لفظ استعمال ہوتا ہے مکتب کا پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں مکتب المدیر مکتب المدیر مدیر کا دفتر ٹھیک ہے پڑھا ہے نا پیچھے مکتبۃ المدیر مکتبۃ نہیں مکتب المدیر محتم صاحب کا دفتر مکتب ٹھیک ہے تو دفتر جو ہے وہ قریب ہے کس کے کتب خانے کا تو کتب خانے کو کہتے ہیں المکت بتو تو کیا بنے گی عربی من قریب منل مکتبت المکتبۃ قریب مکتب المکتبتو قریب سمجھ آئی؟ جی. کے لیے وائس ہے. رول نمبر آٹھ جی اب آپ کے لیے کلیئر ہوئی وائس کس کس کو میری آواز آ رہی ہے جی اور جی تو سنیے پہلا جملہ جو تھا کہ میرا گھر مدرسہ کے نزدیک ہے جس نے بھی ترجمہ کیا تو تھوڑی غلطی تھی اس میں اس کی بھی اصلاح کر لیجئے میرا گھر بے ہی تھی قریب اومن المدرسہ تھے میرا گھر مدرسہ کے قریب ہے اس کی عربی یہ بنے گی ٹھیک ہے اس کے بعد کتب خانہ دفتر کے قریب ہے تو پہلے الفاظ کو سمجھیے کتب خانہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں المکتباتو یا مکتبۃ ٹھیک ہے ال کو چھوڑ دیں مکتبۃ کہتے ہیں کتب خانے کو اور دفتر کو کہتے ہیں صرف مکتب میز کو بھی مکتب کہتے ہیں اس طرح کئی سارے الفاظ مست... تو دفتر کو بھی کہتے ہیں تو اس کی عربی بنے گی المکتب قریبی کتب خانہ قریب ہے دفتر کے ٹھیک ہے دفتر کے قریب ہے تمہارا کمرہ مسجد سے نزدیک ہے تمہارا کمرہ مسجد سے نزدیک ہے لو جی چلے گی یہ تمہارا کمرہ مسجد سے نزدیک ہے یہ آپ کو بتا رہے ہیں ہم جی موجود ہم رول نمبر چودہ کام کے لیے بیچی چیز مکتب کہ تمہارا کمرہ مسجد سے نزدیک ہے بولیں آپ پہلیاں بولیں آپ ادھر سبق میں اتنا دیر سے میسج کرتے ہیں آپ پہلیاں بولتے ہیں تو مہاراج کمرہ مسجد سے نزدیک ہے رول نمبر چودہ آپ اس کا جواب دیں گے کہ اس کی عربی کیا بنے گی اللہ اکبر کبیرہ دیتے ہیں آپ لوگ اس طریقے سے پڑھانا ایک سیکنڈ کی بات کرو اور ایک منٹ اس کا انتظار کرو हم, جی ٹھیک ہے بالکل آپ کے اجازت ہے اور فتح کی آئندہ مسجد قریب ان کا لفظ لگائیے قریب ان کا آئندہ کا منع پاس ہوتا ہے مسجد سے نزدیک ہے تو مسجد کے پاس تھوڑا ہے نیٹ پرابلم آپ کو دیر سے آواز آ رہی ہے تمہارا کمرہ اور فتح کا لگائیں تمہارا کمرہ آپ چلے آپ منت کے لیے بولیں تب بھی ٹھیک ہو جائے گا تمہارا کمرہ مسجد سے نزدیک ہے تو قریب عمر مسجد اتنا سا لفظ بنے گا ٹھیک ہے غور فتح کا قریب عمر المسد آئندہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر اچھی کوشش ہے لیکن یہ ہے کہ آئندہ نہیں آئے گا تو کیا بنے گا تمہارا کمرہ مسجد سے نزدیک ہے غور کا یا غور فتح کہہ بھی دیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن قواعد میں غلطی نہیں ہونی چاہیے قریب من المسجد جزاک اللہ خیر میرا گھر بازار سے دور ہے میرا گھر بازار سے دور ہے میرا گھر بازار سے دور ہے کیا؟ میرے گھر کی طرف ٹرین آئی ہے یا کیا چیز آندھی <laughs> کیوں کیا ہوا ہے بالکل دونوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں آئی گاڑی گزری ہے پاس سے بالکل پاس مطلب گھر کے باہر ٹرین اتنے قریب نہیں چلتی ہمارے اللہ اکبر کیوں گاڑی گزری ہے شام کو اپنی گھروں کی طرف لوٹتے ہیں اچھا ہیں اس کو پورا کریں تم لوگ ایسے فضول باتوں میں لگ جاتے ہو جی میرا گھر بزار سے دور ہے بہت ہی باغی دم میں زبردست زبردست کیا جملہ بنایا رول نمبر چودھا نے ماشاء اللہ بہت خوب آپ سب داد دے سکتے ان کو داد دے دیجیے ان کو رول نمبر چودوں کو میرا گھر بازار سے دور ہے بیتی بعی دم میں جی بی بعی دم میں جزاک اللہ خیر راول پنڈی کراچی سے دور ہے چلیے اب آپ لوگوں سے پوچھیں گے تو ایک گھنٹہ لگاتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے راول پنڈی کراچی سے دور ہے تو راول پنڈی جن چیزوں کا نام ہوتا ہے عربی میں وہی نام رہتا ہے البتہ جو الفاظ عربی میں نہیں آتے ان کے الفاظ تھوڑے تبدیل ہو جاتے ہیں اب پا کی جگہ پر عربی کے اندر کیا لکھا جاتا ہے ہوں ہوں پا کی جگہ پر با لکھا جاتا ہے اور ڈال کی جگہ جو پی ہے نا ڈی ڈال اس کی جگہ پر دال آ جائے گا ٹھیک ہے تو کیا بن جائے گا عربی کے اندر راول بندی کیا چیز راول بندی تو کراچی کے اندر پھر چے ہے تو چے بھی چونکہ عربی میں نہیں آتا تو چی کی جگہ پر عربی میں کیا آتا ہے شین آتا ہے ٹھیک ہے کراچی تو کراچی <laughs> <laughs> <laughs> کو کیا کہیں گے کراتشی کراچی کراتشی تو تا بھی لگا دیتے ہیں ساتھ میں کراتشی راولپنڈی کراچی راول بندی کراتشی تو کیا کہیں گے راول پنڈی کراچی سے دور ہے راول بندی بعید من القراتشی ٹھیک ہے بندی ہاں بالکل ٹھیک ہے بندی راول بندی بعید من الکراتشی تو آج کام والا تھا ایک میں نے اس کو چائے پلاتے وقت میں نے اس کو کہا کہ پتہ ہے آپ کو کہ میں چائے کو کیا کہتے ہیں اس نے کہا کیا کہتے ہیں میں نے کہا شاہی کہتے ہیں اشائی۔, کہتے ہیں، اشائی تو اس نے آگے سے ایک عجیب فلسفہ جاڑا اس نے کہا عربی کے اندر جن جن چیزوں میں چے آتا ہے تو وہاں پر شینی آتی ہے توا کی شینی آ رہی ہے دیکھیے کراچی میں اندر کراتے شی ہوائی جہاز کا اڈا شہر سے دور ہے ہوائی جہاز کا اڈا شہر سے دور ہے تو کیا کہتے ہیں ہوائی جہاز کے اڈے کو المطور ٹھیک ہے المطار بعیدم من البلد یا بعید من المدینت دونوں کہہ سکتے ہیں اللہ اکبر بعید المطار و من البلد یا من البل تی یا مدینہ تھے اور بندرگاہ بھی دور ہے ومین ای غَن بعیدن آپ کی کتاب میرے پاس ہے آپ کی کتاب کتابوں کا یا کتابوں کی عندی کتابوں کے عندی جی اردو میں ترجمہ کریں المفتاح عند الخادم مفتاح چابی کو کہتے ہیں خادم خادم کو کہتے ہیں چابی خادم کے پاس ہے الصندوق عند الحمال اس کا ترجمہ کیجئے رول نمبر 7 الصندوق عند الحمال الصندوق عند الحمال 1 منٹ کے اندر ترجمہ کیجئے اس کا 1 منٹ کے اندر صرف عند الحمال ہم. جلدی کریں یا کم از کم معذرت کر لیں اتنی دیر لگاتے ہیں آپ لوگ عند الحمال صندوق مزدور کے پاس ہے ٹھیک ہو گیا جی الولد عند الباب بچہ جو ہے وہ کیا ہے دروازے کے پاس ہے دراجتی عند شاہد جی رول نمبر آٹھ آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے جلدی سے در عند شاہد در عند شاہد رول نمبر آٹھ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اور بڑی جلدی سے کریں گے جی جی مل گیا مجھے ایک بھی نہیں تین چار ملے ہیں اب وہ بھنڈی پکانے والا بھی ملا ہے میری سائیکل شاہد کے پاس ہے ماشاءاللہ اللہ بہت خوب جزاکم اللہ خی رہوں احسن الجزا ہوں آپس میں ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے رہے ہیں آپ لوگ ان کو آپ رول نمبر آٹھ کو داد دے سکتے ہیں سب رول نمبر آٹھ کو داد دے دیجیے سب در راجہ تی عہند شاہد میری سائیکل دراجہ راجہ کہتے ہیں سائیکل کو میری, شا... میری سائیکل شاہد کے پاس ہے جی میں نے داد دینے کا بول ہے دفتری آئندیلی دفتری آئندمیلی و مینا ان کہہ کہ دیں آپ رول نمبر تین جب آپ نے پہلے کہہ دیا تو المتارو بعید ومینا مینا ان کہیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بندرگاہ بھی ایسے ہی دور ہے یا اگر پوری بات آپ کرنا چاہتے تو, تو بندرگاہ بھی دور ہے ومینا ان ٹھیک ہے بعید ٹھیک اچھا جی دفتری عند زمیلی میں نے کس سے پوچھا یہ دفتری عند زمیلی رول نمبر رول نمبر بارہ آئے رول نمبر بارہ سے پوچھ لیتے دفتری اندمی اس کا ترجمہ آپ کر دیجئے رول نمبر بارہ پہنچتے ہی آپ سے ٹھک کر کے سوال پوچھ لیا ہے دفتری عند ضمیلی اس کا ترجمہ کریں دفتری ہندی میری کاپی میرے دوست کے پاس ہے زبردست بہت خوب جزاکم اللہ خیر وسن العی الصغیر احمدہ والدی میرا چھوٹا بھائی جو ہے عقی الصغیر میرا چھوٹا بھائی اہم والدی میرے والد کے پاس ہے ادارت البزیر فسوخ ادارت البرید کہتے ہیں ڈاک خانے کو ڈاک خانہ فیسوکھ سوکھ بازار کو کہتے ہیں بازار میں ہے الجریدہ تو عہند الجریدہ اخبار کو کہتے ہیں ہاں الجریدہ اخبار کو کہتے ہیں عند حامد تو اخبار حامد کے پاس ہے حل آئندہ کا علم بحاظہ کیا آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی معلومات ہیں بہاضا کسی بھی چیز سے متعلق پوچھ ہے۔ کیا آپ کے پاس حلندہ کا کیا آپ کے پاس علم کوئی معلومات ہیں بحاضہ اس چیز کے معام اس چیز کے بارے میں یا اس معاملے میں کوئی بھی ہو بہذٰ آپ صرف اشارہ امشاء لے جب آئے گا تو پتہ چلے گا حل آئندہ کا افطاف الغرفہ کیا آپ کے پاس کمرے کی چابی ہے جی یہ ہوگی آپ کی تمرین بھی مکمل اگلا صبح کے درس و سال اس کی آپ مکمل قاعدہ بھی یاد کر کے آنا ہے اور الفاظ کے معنی آپ نے یاد کر کے آنے قاعدہ اچھے طریقے سے یاد ہو فیل کا تعلق زمانہ حال کے استقبال سے ہو وہ فیل مزارے کہلاتا ہے فیل مظاہرے مواحد متقلم متکلن کی علامت حمزہ جیسے ادہب مخاطب کی جیسے تدہب غائب کی کیا ہے غائب کی جازشی یذہب ٹھیک ہے یہ آپ کا قاعدہ ہے اور اس کے بعد الفاظ کے معنی ہے آخذ ماذا مادا فالو اقراؤ یکرا مغلق و اقول و خطاب افتح الفاظ کے معنی قاعدہ آپ لوگوں نے یاد کر کے آنا ہے دواؤں کی درخواست آپ تمام حضرات سے اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں آخر الدا الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ